ونعوذ بالله <سؤال> من الشروء من الله محمد رسول الله الفطن تو من القتل وذكر الله وكبر رسول الله محمد الكريم ان لا مولا ظالم من الشاهدين مباشره ان الله وملائكته يصلون على النبي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 اور وہ نہ کروں جو اسے پسند سامنے ایک ہے تبلیغ وہ اللہ نے خاص رسولوں اور نبیوں کا شیر یا علماء حق الماء عل بارے سے نمبر یہ تقریب جو بالکل ناجائز ہے جو آج کل موڑ بھی کرتے ہیں تبلیغ جو ہے مشکل ہے اور خاص طور سے صدی میں تیرہویں صدی میں حق کہنے کی بھی اجازت تھی اور حق پر چلنے کی بھی اجازت چودہیں صدی میں حق چلنے پر پابندی لگ گئی حق کہنے پر اجازت رہی اس صدی میں نہ حق کہنے پر اجازت ہے نہ چلنے پر تبلیغ جو ہے میرے رسولوں کا شیوا ہے اللہ نے فرمایا معاون بل جلائی لائے تو تبلیغ کر قرآن یہ نہیں فرمایا تقریر کر تقریر ہے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا یا ان کی تعریفیں کرنا اس سے کچھ نہیں ہوتا لوگ خوشی سے جھوٹے کی بھی سن لیتے ہیں تبلیغ ہے برائی سے منع کرنا اچھائی کا حکم کرنا نچلے سطح سے لے کر اوپر تک تب کیونکہ تبلیغ کے جز دو جزے دین کا ہر پہلو بیان کرنا فرض ہے ہر ایک تک پہنچانا فرض نہیں ہے اوپر کی سطح پر جس طرح قربان جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلوح سلوح سلوح سلوح سلوح تمام بادشاہوں کو ختوت لکھ ذات کے ساتھ کافر بھی چولہا رکھتے تھے سادے رکھتے تھے، رکھتے تھے، فیصلے آپ سے تھے. حجرِ اسود کا مسئلہ ہو گیا چار قبیلے ایک قبیلے نے کہا ہمارا حق ہے دوسرے نے کہا ہمارا حق ہے تیسرے نے, نے, نے چوتھے تلواریں اٹھ گئیں قتل و غارت کا سماں بن گیا آپ رحمت اللہ علم تشریف لائے سارے کافر خوش ہو گئے صادق اور امین آ ہیں اب فیصلہ فیصلہ بھی آپ سے کرواتے تھے اور ہر دکھ تکلیف آپ سے جب تک رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تو آپ نے چادر مبارک بچھائی حجر اسود رکھ دیا ایک قبیلے کو کہا اس کونے سے پکڑو دوسرے چاروں نے پکڑ لیا فرمایا اٹھا لو حجر اسود کو اٹھایا آپ نے وہاں نقب کر دیا سارے آ خوش ہو گئے کہ دیکھو ایسے امین صادق ہیں بچا لیا جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا پھر اکیلے ہو گئے وہی پتھر مارنے لگ گئے وہی مخالف ہو گئے جو فرمایا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں کہ جا جاؤ جا. آپ نے کہا، تو فرمایا اگر میں کہوں تو کہا یہ ہم نہیں مانتے کیونکہ جب مہدہ ہوا تو آپ نے لکھا محمد رسول اللہ <سلام> تو کافروں نے کہا رسول والا حرف کاسب ہم رسول آپ کو نہیں مانتے ہم دستخط نہیں کرتے تو آپ نے وہ حرف کا محمد کے ساتھ ہم اتفاق کرتے رسول ہم نہیں مانتے کیونکہ رسول کمار میں رسول ہے اللہ تو اللہ میرے رسول کی شان اس میں ہے حکم حکومی اس کا مانو قانون بھی رسول کے بغیر نہ حکم چل سکتا ہے کسی کا نہ قانون چل سکتا ہے پھر آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہن کر دیتے تھے اکیلے صحابہ کی تیرہ سالہ زندگی جو ہے مکی یہ تبلیغ زندگی ہے اور شاہ کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں کافر انگاروں پر لٹا دیتے ہیں جب ہم آپ کو رسول مانتے ہیں تو ہماری چربیوں سے انگارے بچ جاتے ہیں خاص طور سے اس دور میں تبلیغ رسالت کی کرنی جو ہے جو آج کل میلاد منایا جا رہا ہے یہ بھی ذات کا ہے رسالت کا نہیں ہے کیونکہ رسالت جو ہے وہ احکام اور قانون سے تعبیر ہے تو اللہ نے فرمایا قد من اللہ ازباس رسول یتل والم آیات ہی ویو ذکی ہیں وایو اللہ محم الکتاب والمت و انقان قبل الفی دل علم مبین فرمایا میں نے تم پر احسان کیا یہ نہیں فرمایا محمد دیا فرمایا میں نے رسول دیا سارے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس میں ذات سے نہیں پکارا یا یہ ہم یا رسول محمد رسول اللہ, اللہ شہیدہ ماں کانا محمد رسول اللہ دیجیے پھر اللہ نے آیا تو تاریخ وہ ماں محمد رسول میرا محمد نی رسول بائی مانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مانتے ہو رسول کیوں نہیں مانتے آج بھی جو مولوی میلاد کرے گا وہ ذات کی کرے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود ہے آمد رسول مرحبا و موم ہے آئے جو ہیں کیا لائے صرف آئے ہیں تو اللہ نے خود بیان فرمایا یہ نہیں فرمایا اللہ نے قرآن میرا ماں بوب جھنڈیاں لگوانے آیا ہے بازار سوال نہ جلوس میں آیا ہے نہ میرا محبوب آیا ہے یا تلو علحم آیات ہی قرآن پڑھنے آیات پڑھنے تمہیں قرآن سمجھانے آیا ہے اور دوسرا وہ ذکی ہم تمہیں پاک کرنے آیا ہے بے نمازی کو نمازی بنایا بے رزی کو رزے دار بنایا جانی کو جنا سے دو فاسق کو فسق سے دو ظالم کو ظلم سے دور میرے محبوب نے اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میرے محبوب نے تمہیں پاک کیا میرا محبوب آیا بھی تمہیں پاک کرنے سوال سوال ملشق ملشق اب جو پاک نہیں ہوا وہ مستفیظ رسالت نہیں ہوا تو اس کا کیا مزاج ہے جھوٹے دجالون دجالوں علامہ اقبال نے فرمایا تین ہوتے حکومت پیر اور ملا یہ راہ بری کے سربراہ تو علامہ اقبال نے فرمایا باقی نہ رہی میں وائی نہ زمینی اے کشتا ہے سلطانی اور ملا اور پیر فرمایا تم میں دین رہا ہی نہیں تمہیں ملا نے کشتا کر دیا پیر نے دین نہیں بتایا اور حکومت جیسے پہ یہی فرماتے ہیں ملا نہیں کہ کار دے فرمایا ملا ویری منڈ دے دی بے شک کے انستاد دلی ابن الردی تے منصور ولی اس لیے آپ فرماتے تھے ہمارے اولیاء جو ہیں دین کو سروں کے دانے جتنا فائدہ دینے والا کام ہے جو کر گئے جو ولی سے ثابت نہ ہو وہ کام نہیں کرنا یا شول بیلا ہوگا یا پیٹ پرستی ہوگی اس لیے آپ ہمارے ابیا جو ہیں کتابیں دیکھو ایک صفحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایک صفحے میں اللہ تبارک تعالی کی سنا ایک صفحے میں باقی سارا دین بیان اس لیے ہم پھر شاہ سے فرماتے تھے کہ نعت خون آئیں گے پیٹ پرستی ہوگی شول میلہ ہوگا سر سے پڑھیں گے اشعار سے ثابت ہے آپ کی تاریخ اس لیے قرآن مجید جو پڑھ رہا ہے ان کے الفاظوں پر سبحان اللہ نہیں کہا سر پر کہا تو وہ ایمان چلا جا۔ ہمارا دین ازن عام ہے اتنے خاص نہیں کہ آپ کی نعت سور پڑھ سکتا ہے بے صبح نہیں پڑھ سکتا اور یہ سے اشعار کی ثابت لیں. یہ ہے سور چیخ کر پڑھنا سپیکروں پر پڑھنا جاہل کا نعت پڑھنا یا جا جاہلوں کی نعتیں پڑھنا سب آرام ہے شیخ الجام وہاں پڑھاتے تھے اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ نے کہا آپ فرماتے تھے گمراہ لوگ کہیں گے یاد کون فرمایا نعتیں پڑھیں گے سارے دین کو چھٹی ہوگی اور چیخ کر پڑھیں گے جس طرح فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے جو بولو نا آہستہ نیمی آواز ہے اونچی آواز نہ ہو تمہارے عمل چلے جائیں گے فرمایا جس طرح آپ کے سامنے یہ ادب ہے اسی طرح دور بھی یہی ادب ہے اس لیے محبوب, محبوب کو مخاطب کرو چیخ ہونا اشار کی صورت میں پڑھا وہ بے سورا بھی پڑھ سکتا یہاں سے کون گمراہ فرمایا نعتیں پڑھیں گے دروئی شریف چھوڑ دیں گے انہیں کہنا تمہیں سواب کا ارادہ ہے کہ ایک دروئی شریف پڑھو اور ناک نعت پڑھو اس کا سواب دیا تھا کیونکہ ہم جو دین جو ہے رواج کو سمجھتے ہیں اور کثرت ہمارا دین رواج اور کثرت کے بہر ہے تو آپ نے فرمایا ہم کروڑواں حصہ جو اولیاء کام کر گئے ہیں کروڑواں حصہ نہیں مل سکتے برابر تو برابر اس لیے جو ولی سے ثابت نہ ہو وہ کام نہیں کرنا ایک سرات سراۃ المستقیمہ سراۃ الزینہ نم تحم مجھ سے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ سیدھے رہے یار العالمین انعام لے کون ہیں نام اللہ صدیق نئے اور نام والے نبی پھر صدیق پھر شہید پھر ولی کروڑا شہید ملو صدیق سے نہیں کرو کروڑا صدیق ملو نبی سے نہیں ملتے حیات ماتال جب ادنا کا شان بیان کیا جائے اعلی خود بخود آ ہے جب اللہ نے فرمایا بلا تقول میں یوگ ایک جگہ ہے فی سبیج اللہ اموات بل آیا ہوں شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں تو جب شہید مردہ نہیں ہے تو صدیق کہاں ہے جب صدیق نہیں ہے تو نبی کا تو سوال نہیں پیدا ہو <tries> جو صفت ہے نا وہ ہوتی ہے ارد ذات ہوتی ہے جوہر ارد میں جو ہے وہ جوہر کا موتاج جو ہوتا ہے آپ پٹواری مر جائے اس کی پٹوار گیری رہے گی بولو تو بھائی نہیں رہے گی نا تھندار مر جائے بادشاہ مر جائے جب ذات مار جائی صفت تو پہلے چلی گئی تو آپ بزرگ فرماتے ہیں جس کی بات کو موت نہیں اس کی ذات کو کہاں بات کہتے ہیں وفات بھی اس دن ہے تو میلاد میلاد آپ منواتے تھے بکرے لبا ہوتے تھے خیرات کرتے تھے پھر گٹھلیاں لے کر درو شریف پڑھا جاتا تھا میلاد اصل بناتے تھے آج کل جو یہ سب فضول و ہے. حضور صلی اللہ جھنڈیا کہ میرا بابو جو آیا تمہیں پاک کرنے آیا اس لیے جو کہتے ہیں آمد رسول وہ منافق ہے جو کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحباب آئے جو ہیں آپ کیا لائے ہیں وہ میں اپنے نام کہوں میں چور ہوں سے بھی بدتر ہوں میں کوئی مقصد لے جا کر جاتا ہوں کہیں تو میرا مقصد نہ مانے وہ میرا آنے کا جتنا خوشیاں کرے میں برداشت کروں گا یہی ووٹوں والے آتے ہیں ووٹ نہ دو جھنڈیاں لگاؤ روٹیاں تمہاری روٹی نہ دو ان کا مقصد مان لو عام بندہ سردار جہاں کا جہاں عقل تقسیم ہوا صرف آئے ہیں آئے جو ہیں لائے کیا وہ کیا کرنے آئے ہیں یہ نہیں بتاتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا محمد میں نے دیا نہ رسول دیا یہی حکمت رسول آکام سے تعبیر اس کا حکم مانو یہ میرے محبوب کی شان ہے قانون بھی اس کا چلاؤ اور حکم موہر لگا بھی اللہ کے بارے کہ رسول کے بغیر کسی پر نہیں چل سکتا پھر جھوٹے لوگ دجال جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جہل لوگ آئے اگر آزان ہو رہی ہے بیت الخلا میں مت جاؤ اس لیے آپ یہ سپیکروں میں آزان ہے جو منع فرماتے تھے کہ کوئی پیشاب ہوتا ہے کوئی کسی کام میں ہوتا ہے زبیدہ نوکرانے میں دیکھا تو عبیدہ خانم پر جب بحث کیسے ملا نہر اس نے کھدوائی تھی اس نے کہا کوئی عمل کام نہیں آیا میرا دکھاوے نہیں گیا اذان ہو رہی تھی میں نے کہا یا رب العالمین تیرا پاک نام گندی جگہ پر سنو اس وجہ سے اللہ نے بخش دیا سون نہیں سکتا آج تو بیمانوں نے بیج نکالے ہیں یا رسول اللہ تو سنا یہ چار اما کا شریعت کا فتویٰ ہے کہ اللہ رسول کے اسما پاک چیزیں چمڑے میں ہوں تو پیشاب کر سکتا ہے ورنہ لانت یہاں بیج لگائے ہوئے اسلات و اسلام لڑکوں نے ہر و جہلوں نے پیسے کمائے کاب شریف اور روز پاک کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے چھین کا رکھ دیا حضرت یہ کیوں رکھا فرمایا خاص چیز کو عام کرو اس کی قدر نہیں رہتی حالانکہ اصل ہے یہ بھی آپ فرماتے تھے کہ جب دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم بانی حضرت کیوں چھی تو آپ نے فرمایا اور منافع بئی مانو کی زیارت کی جاتی ہے تبروکات بیچے نہیں جاتے ہیں so. so. so. جھوٹوں کو پہچان لو ایسے کسی کے آگے مطلب ہو دجال اونا و کلزاب دجال بھی آئیں گے جھوٹے اور کلزاب بھی آنے ہیں نیب دجال ان کی راہ موار ہونی ہے یہ اب جس طرح نالائن باللہ یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا نالائن بنانے کا ان سوروں نے وہی بات ثابت کی کہ آپ رسی باندھ کہتے دو نالائن ایما سے ثابت ہیں دو نالائن پاک ایک خصہ مبر ایک پھڑے والی دو تو امام کرتبی سرکار لکھتے ہیں ایک صحابی کے پاس ہے وہ قبر میں لے گیا دوسرے سے یہ لاہور جو لکھے ہیں نیچے نوٹ پڑھو تو جا کر غور سے لکھا ہوا ہے نوٹ منسوخ کیے جاتے ہیں یعنی سچے یہ بھی نہیں تب جیسے شادی کے پاس آیا اس نے دوسروں کو دیا ہے نہیں بھائی مانو اصل کہاں ہے وہ ہمارے پاس کوئی جدا ہو کر آتے ہیں وہ ہمیں سارا بتاتے ہیں کہ ایسے تلّہ بناتے ہیں جا اس کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں دستی بنا کر فوٹو قوم لے رہی امام صاحب کے پاس ہو مبارک تھا پیر مبارک کا تھوڑا سا نقش کھینچنے لگے توبہ شاید پیر مبارک ایسا نازک ہو تو میں تھوڑا سا ادھر موٹا کر دوں یا چھوٹا کر دوں تو مارا جاؤں دیکھ رہے ہو بھائی کہاں بڑا کہیں اسے کر دیتے ہیں چوڑی کہیں چھوٹا جس طرح مرضیا ہے جو آرش ملا پر نالائن بارٹ گئی وہ تمہارے پاس آ گئی بہمانو چھوٹ پھر آپ اس کے بھی خلاف تھے مدینہ مدینہ کر رہا تھا ایک بندہ ڈریلوی آپ نے فرمایا اس منافق کو لیا ہو آیا تو آپ نے فرمایا وہ بے مانو منافع مدینہ والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف کسی کو پیارا زیادہ پیارا ہے یا کوئی کہہ سکتا آپ سے زیادہ پیارا ہے تو فرمایا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تم جا رہے اسلام کے راہ پر سیر دینا مدینہ جانا ہے فرمایا ایسے مکارو مدینہ جانا مدینہ جانا نہیں زہری امام حسین مدینہ سے چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں یہ تبدیل تقریر نہیں ہے آپ نے کہا ہے تقریر حرام ہے پچھلے لوگوں کے واقعات سے کسی کو کیا نصیحت ہو کس سے تو لوگ جھوٹے بھی سن لیتے ہیں جو ملا کرے کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ہر ملک میں صحابہ ہر ملک میں صحابہ کی قبریں ہے ہر ملک فرمایا اسلام کے راہ پر مدینہ شریف چھوڑا کر گئے مدینہ مدینہ, <تصح> مدینہ اسلام میرا صحابی ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو رہ گے رہے تیرا نام کیا ہے اس کہ اسلام کیا اس نے کہا مدینہ حدیث <تصح> آپ نے کہا تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا مناف کو مدین شریف کا رہنے والا ہے سا وہ کہتا ہے وطن بھی اسلام صبح صبح صبح صبح صبح صبح صبح صبح صبح تو آج یہ مکار لوگ پھر بزرگ باتیں کر بھی جاتی ہیں جھوٹے پیر حفیظ جلندری کا شیر ہے کہ مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتے ولی ہی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے کسی ولی نے محافظ رکھا ہے سب جنگلوں میں رہتے تھے نہیں رہتے تھے دیکھ رہے تھے کلاشن کوپ والا یہ بھائی مان موت سے ڈرنے والا تو مومن نہیں ہوتا ولی کہاں ہوتا ہے یہ لوگ ایسی باتیں ہیں خیر <toss> ولی کی اتنا بات کافی ہے پھر بھی انہوں نے یہاں کفایت نہیں کی کہ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ کمزور ایمان ہے پھر انہوں نے آگے وضاحت بھی کر کہ ولی جنگلوں میں رہتے تھے <toss> اللہ تعالی کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے فرمایا میں دریا کے کنٹھے پر کھڑا تھا بچھو دوڑا دورا آ رہا بہت بڑا بچھو میں نے اتنا بڑا بچھو نہیں دیکھا دریا کی طرف میری طرف دوڑا آ رہا ہے اس نے مجھے تراس کیا ادھر دیکھا تو کچھ باہر آئے بیٹھا بچھو کچھوے پر سوار اس نے دریا پار کرنا شروع کیا میں نے کشتی چھوڑ دی دیتنا بڑا احتمام کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کچھ بچھو کو پار لے کر جا رہا ہے دریا سے پار بچھو اترا وہ دوڑا میں بھی دوڑ پڑا دیکھا تو جنگل میں ہی اللہ کا عبادت کر کے آرام کر رہا ہے سب اس پر حملہ کرنا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی فرق اللہ جو اللہ کا بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی لاخوف ہوتا ہے پر خوف نہیں ہوتا اور موت سے ڈرنا تو یہ مومن کی جاننی ہے پھر میں اس پر سب حملہ کرنے والا ہے بچ جا کر اس کو کاٹا ساپو پہ کر اسے کاٹتا رہا بچھو بھی زہریلا تھا میرے وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مار گئے اللہ کا ولی آرام سے سوچا پھر یہاں کفایت نہیں کی کہ ولی دیکھتے ہیں کہ بھائی کمزور ایمان ہے پوری وضاحت کا چھوڑی وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے کلاشن کو پہلے بے ایمان مو سے ڈرنے والے آئیں گے اور ولی کہلائیں گے انہوں نے فرمایا موت سے ڈرنا یہ کافروں کا طریقہ ایک بادشاہ تھا کافر تو یہ اسرائیل السلام آ ہاں کیوں اس نے گارو کا کر دیا اچھا مجھے ایک سال کی محلہ دے دیں آپ نے فرمایا اچھا محلت ہے اس نے سو کمرہ بنوایا نچلے کمرے میں بیٹھ گیا اور ہر دروازے پر سو دروازے پر سو بندہ تلوار لے کر کھڑا کر دیا ولایت حضرت علی سے چلتی ہے نا وجہ وہاں سے بنتے ہیں آپ <laughs> کا طریقہ ولایت کا بادشاہ وہ طریقہ ہے نا حضرت علی سے فرماتے ہیں جو کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے قول فعل نہیں اپناتا فرمایا وہ چھوٹ محبت میں اتباع ہے اور عشق میں فنا ہے so, ایک بندہ عبادت کرتے کرتے اسے خواب میں بھی ملی کہ تو اپنے رب سے جو مانگتا ہے مانگ اس نے کہا میں کسی سے مشورہ کر کے مانگوں گا گیا ایک ولی کے پاس اس میں نہیں مشورہ دے سکتا فلاں اسی طرح ایک بہت بڑے ولی کے پاس گیا اس نے میاں فلاں شہر میں عورت دانے بھون رہی ہے فلاں جگہ اس کے ساتھ ایک سوڑا کا سڑا بندہ بیٹھا ہے اس سے وہ گیا اس نے فرمایا کال آنا کال جو گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا سر کہیں ہاتھ کہیں تانگے سر کے ساتھ بیٹھا کہتا ہے بزرگ تو نے تو مجھے مشورہ دینا تھا آج تیرا یہ حال ہے اس نے کہا میاں جو کچھ مرضی آئے مانگ محبت نہیں مانگنی ورنہ حال میرے جیسا ہوگا اسلام سر کا مطالبہ کرتا ہے ہم باتوں کو بھی جو چیز عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بیان نہیں ہو سکتی قرآن بیان کر رہا ہوں بہر تو کوئی بات نہیں کر رہا بے شک اور جو قولی طور حرام ہے وہ عملی طور رائے ہم حق قولی طور بھی نہیں سن سکتے نا تعید حضرت علی نے فرمایا کہ مومن کی تین نشانیاں حق بات کو غور سے سنے گا پھر فرمایا حق بات کی تائید کرے گا خوشی دل سے اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہے مابو جو تیرا فیصلے تیرے حکم کو تیل کی فراخی سے سون لے تیل نہ ہوں تو تبلیغ کو سننا بھی بہت مشکل ہے کون سی بات کر رہا تھا بادشاہ ہاں بادشاہ تو اسرائیل اسلام آباد ہے علیہ السلام اچھا مجھے کل کی مولت دے دیں آپ نے فرمایا مہلت اس نے ان کو قید کر دیا یا قتل کر دیا تین تین بندے کھڑے کر دیے محافظ ادھر علیہ السلام آ گئے کون نظر علیہ السلام کل کی مولت آپ نے فرمایا اب مہلت نہیں ہے روح قبل کر بزرگ کا بات کرنے کا مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی دل میں بیٹھ جائے کہ جو موت سے ڈرنا اور محافظ رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. مومنین کا نہیں ہے تو ارض کی امیر المومنین آپ کی محافظ رکھے آپ کی شہادت کی بھی شرط ہے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آئے گا کون بچائے گا موت ازر علیہ السلام ہے یہ تو ہر بندہ جانتا بتانے کی بات ہی نہیں <تصفح> اور اسے کون روک سکتا ہے کروڑوں بندے بٹھا دو تلوار لے کر علیہ السلام کو کون روک سکتا ہے اور کروڑوں مخالف بیٹھ جائے اضرا علیہ السلام نہ آئے کوئی مار نہیں سکتا موت آپ اور آپ کو کچھ <تصفح> اس لیے لکھتے ہیں بزرگ جو موت خود اپنے وقت تک بندے کی محافظ ہے حفاظت کرتی ہے لیکن یہ مومنین کا عقیدہ ہے ایمان لوگوں کا کا عقیدہ سمجھا گئی نا اتنا ہی کافی ہے ہمارا فتح ویاس بڑی کتاب ہے اس میں شامیوس سے لیتے ہیں اس میں یہ دو باتیں آ گئی ایک تو قرب قیامت اونچی آوازیں ہوں گی اذان کی یہ قرب قیامت کی نشانی یہ سب ہی کرو گی دوسرا فرمے ازانے دیں گے کفر کریں گے جس طرح پڑھتے ہیں سلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ لامنا نہیں ہے تو پتہ ہے لامنا نہیں یعنی رسول نہیں ہے ہر فاسلاسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان بھی ایسا ہے اشاد اللہ, الہ الا اللہ. ان محمد رسول اللہ سر سے آواز دینا حرام ہے ازان دینا واجب واجبلا یاد آئے سیدھی ازان دو اللہ کتنا ہم سے بول گئے کیسے رواج آپ نے سیدھی ازانے حضرت عمر بن عبد سبحان اللہ sure. ایک بندہ آیا سر سے زان دینے لگا فرمایا نکل جا تو ہم سے نہیں ہے ازان دے سیدھی sure. so. So. جس طرح اللہ اللہ ساری دنیا کرتی ہے اللہ مانا کچھ نہیں ہر فا اللہ لکھا ہو تو دیکھو ہے ہے سال اللہ اب ربنا لکل الحمد یہ بھی تو لا ہے نا اس کو کھنچنا کفر ہے ربنا الحمد یا ربتر تیری حمد ہے اب جو کہتے ہیں لا الہ ان کا مطلب ہے اور الہ بھی ہیں کھینچو تو منفی بنتا ہے نہ کھینچو یہ صحیح کلمہ ہے ایک بندہ کھچ کر لا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو باقی اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ کرو گے خفر ہے اللہ کرو گے طاقت لگے گی تو جب بھی باری تعالیٰ کا اسم پاک لو سخت تاکید ہے کہو اللہ ہو تعلی اللہ ہو یہ بھی بول جائے گی اور کلمہ بھی ایسے پڑھو اللہ کو کھچو لا لاہ إِلَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرسول اللہ آخری محمد رسول اللہ جو پڑھتے اللہ اس کا مطلب اور معبود بھی جس ربنا حمد. تیری حمد ہے, تو لا تو معنی ہو رہا ہے تیری ہم ضرور ہے نہ کھچو مثبت بنتا ہے کھچو تو منصبت اس لا کو بنا لا تلحمد کہوں گے ہم کافی روپئے تیری حمد نہیں ہے یہاں پر نہ بنا ہم تو ضرور ہے کلمے so. کو کہیں گے لا الہ اور معبود ہے کلمے میں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد حسل اللہ یہی so. ایک بات یاد رکھو ہمارے جو صحابہ تھے نا ان کے خطبات چھوٹے تھے عمل لمبے تھے ہمارے so. so. so. خطبات لمبے عمل نہیں so. ایک دن صدیق اکبر اللہ تعالی نے جمعہ کا خطبہ دیا فرمیا لوگوں یہ دیکھو ہم کس چیز سے پیدا ہے گندے پانی سے بس یہی کا دماغ پڑا so. جس طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کر <coughs> سب فکر تے کچھ سوچ بندے ہاں. اکر تو رکھ دی کے آغاز پیدا گندا پانی انجام مٹی دی بھید. امام ابو ہنی یم اللہ بحث جو دیتا ہے بحث کی خبر دینے والا جانمی بھی ہے دوسرا فتویٰ یہی ہے جو کسی کو بحشت کی خبر دے جا اپنے آپ کو بہشتی سمجھے جانمی ہے امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ دنیا کے امام سے پوچھا گیا آپ تابی بھی ہیں صاحبہ کی خبر بھی آپ کس کو بہشتی سمجھتے ہیں آپ فرمائے ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بشارت یعنی اشرم ساری زندگی آپ نے کسی کو بہشتی نہیں فرمایا سوائے اشرم و بشرم نہ کسی کو جہان عالم پیر بہشت کی خبر دے سکتا ہے رستہ بتا سکتا ہے خبر نہیں دے سکتا خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی دس صحابہ کو سوا لاکھ میں دس صحابہ کو خبر دی بحث تھی آج مولا بحث کا تکتا چلاتا ہے بحث کی خبر نہیں میں آپ کو کہوں بیچتی ہوں مجھے اپنا پتہ نہیں اللہ قبار تعالیٰ بے نیاز ہے آپ کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جانور میں پانی لے تو اس لیے بحث کی خبر دینے والے بھی یہ جھوٹے لوگ ہیں ہے بدل کی ہیں وہ ویسے کی تھا اے بے خبر سوچی ذرا کتوں ہی کتھا ویسے کوئی آغاز کرا گدہ پانیاں جام مٹی دی, دی, دی. نیکی, بدی جدہ نیکی بدی تلسی جدا بہت بڑا بنی دشو نیکی بدی تلسی جدا لگسی خبر تھی سے کنا کھوٹا کرا اپنے آپ کو آ گیا نیکی بدی تلسی کھوٹا کا تو پہلے کوئی پتہ نہیں سوال اٹھتے ہیں میں ایک جگہ گیا مرید تھا اس کا ماسٹر رشتے دار تھا ان سے نے کہا جب تیرا پیر آئے میں سوال کروں گا مجھے کہتا ہے جی میں رشتے دار کو بلاؤں وہ کہتا تھا میں سوال کروں گا میں نے کہا بلا وہ جانے لگا وہ آ گیا, وہ دیکھ رہا تھا. مجھے کہتا ہے میاں جس سائیکل موٹر پر چار کار آیا ہو اس کو کس نے بنایا میں نے کہا میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا؟ خاموش اور بھاگ میں تین کا پیدا کوئی نہیں کر سکتا اور اس حقیقی اب اللہ تبارک تعالیٰ پانی سے بجلی نکال رہے لا سکتا ہے پانی اللہ تعالیٰ فرمائے پانی ختم کر دوں کون لا دے گا تمہیں اس لیے مولانا روم صاحب نے فرمایا آشق مسنو بافر بوت آشق سنو کافر ببت جس نے مسنو پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا جس نے مسنو کو دیکھا تجھ پر نگاہ رکھی وہ بافر دلچسپی فرماتے ہیں حسن سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے یہ آج کل یہ لوگ جو ہیں یہ ہم سوال کرتے ہیں یہ تم انگریزوں کے خلاف ہو پھر اس کی چیزیں استعمال کرتے یہ سوال کرتے مجھ پر بھی کیا ایک ماسٹر نے میں کنیا ہم استعمال کرتے ہیں تم استعمال ہو رہے ہو پیسوں سے کرتے ہیں اور آگے چل تجھے شواہد بتاؤں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قتل کرو میرے دشمن جو بچے انہیں غلام رکھو ان کی عورتیں وہ میری مخلوق کو استعمال ان کی عورتیں لے کر تم استعمال کرو لونڈیاں بنا کر بغیر نکاح کے ہے شریعت میں یہ بے شک مال چھینو اور مال غنیمت بانٹ دو وہ تمہارے نوکر بن کر کھائیں میں نے کہا اللہ نے طاقت دی تو ہم مفت استعمال کریں گے تو, تو پیسے یہ ہے حقیقی جواب شواہد سے اب زم جواب سن لو غور سے سننا ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مادی کمالات جو ہیں اللہ و تبارک و تعالی نے یہ روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرائے جبکہ روحانیت اعلیٰ ہے روحانیت مدت زندہ کرتا ہے مادیت کر سکتی بلکہ اس کا تخت پلک مارنے میں آ گیا یہ روحانیت ہے مادیات تو جنگ کرے جب روحانیت ہے بھی آلہ تو اللہ تبارک ظاہر کرا دیتا ہمیں تانا تو کوئی نہ دیتا اولیا اس کا جواب سنو جتنا مادی جائداد ہیں ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی, بھی ہے یہ بجلی ہے اس میں نفع نہیں ہے نقصان بھی ہے نا برائی بھی ہے ننگے بھی, بھی, بھی سی موبائل وغیرہ جتنا مادی جائداد ہیں یہ برائی اور نقصان سے بری نہیں ہو سکتا سمجھ آ گئی یہاں تک بات تو ہمارا اسلام کا قانون ہے جو کوئی بری ایجادات کرے نقصان مسلمان کو پہنچے یا پورے تو جو ایجاد کرنے والا ہے وہ اس کے حصے میں لکھی جائے گی برئی جو ابتدا کرے جو اچھائی کی ابتدا ایجاد کرے گا جتنے لوگ استعمال کریں گے اس کا حصہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نیکی میں بھی ہے برائی میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ روحانیت ایجاد کرے پھر وہ برئی پر جائے نقصان پر استعمال اور روحانیت تو دھبے میں آتی ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی پھر ہم نے بھی تو استعمال کرنے ہیں تو میرے مالک نے باشرح کا قانون بنا دیا خرید و فروخت غور سے یہ خرید و فروخت سے ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور احسان بھی ختم ہو جاتا ہے آپ نے سائیکل موٹر لیا ساٹھ ہزار لیا کاغذات سب سے اب جس نے دیا وہ کہے گا میں مالک تم نہیں اس طرح تو کوئی چیز پھر ہم پر حلال نہیں ہوتی تو بے بہشرت قانون سے زمین لیتے ہیں سب یہ ملکیت بھی منتقل ہو جاتی ہے اور احسان بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ کہے گا تیری مہربانی یا تم نے لیا جو بیٹھا ہے چیزیں لینے جاؤ لینے والے کا احسان مانتا ہے یہی بس ہے ایک ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے تو پیسوں سے استعمال کرتے ہیں ہم خرید و فروخت کے دو تقاضے ہیں احسان بھی ختم ہو جاتا اور ملکیتا ہے اور ملکیت بھی یہاں سمجھ آ گئی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت ختم ہوتی ہے نہ احسان کیونکہ ہم ہر چیز کے مجازی مالک ہیں وہ ہر چیز کا حقیقی مالک فرض کیا میں سائیکل موڈر کو مالک ہوں وہ تو میرا مالک ہے جب میں مملوک ہوں تو میری ملکیت تو مملوک در مملوک ہو گئی بات سمجھے گا سمجھ. اللہ تبارک تعالیٰ اور سائیکل موٹر لوگے شکریہ کس کا ادا کرو گے جیسے لیا جا اللہ کا تو انسان اس کا سمجھو گے نا زمینیں لوگ کو کوئی چیز تمہیں ملے تو اللہ کا شکر فرض ہے تو وہی طاقت دیتا ہے تو جو لوگ خرید و فروخت کے بعد پہلے کو مالک سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو خدا سمجھا لہذا کافر کافی سمجھا گئے عام بات کر رہا ہوں این الیقین مشاہدے پر بات کر رہا ہوں یہ اب میں آپ کو ایک مشاہدے پر دلیل دوں گا باطل کی کہ باطل کیا ہے لال رقم کا تفق تاکہ تم فکر والے ہو جائے اور حق یہ ہے بزرگ فرماتے ہیں ساری دنیا جو تعید نہ کرے حق بے ہے <سؤال> اسے کوئی نقصان نہیں تائید کرنے والے کا نفع ہے تعید جو نہیں کرتا اس کا نقصان حق کے ساتھ جو آپ نے فرمایا سنگری عدر تجیف کرتی تھی اقرار ہوں گی فرمایا حق کے ساتھ تائید کرے گا اور مانے گا دین کی بات توجہ سنے گا دوسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کریں گے so, so, so. so. so. کیونکہ اپنی غلطی تسلیم کرنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے <تصف> ہم کہتے ہیں ہم چاہیے ہم غلط ہے دین صحیح ہے خدا رسول کا حکم صحیح ہے <تصف> قرآن صحیح ہے حدیث صحیح تو مشاہدہ ہوتا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے اسے مشاہدہ کہتے ہیں جو ہمارے ذہنی طور ہمارے احاطے میں آ جائے دیکھنے کے طور اقلی طور دلی طور احاطے میں اس بات کو ہم احاطے میں کر لیں اسے مشاہدہ کہتے ہیں شواہد قرآن حدیث ہے تو اب باطل سمجھانے کے لیے میں آپ کو بزرگوں کی بات کرناؤں گا مولوی نہیں بتائے گا آپ کو اب پہلے میں تمہیں مشاہدہ بتاتا ہوں کہ چار قسم کے لوگ با بایک وقت موجود ہوتے ہیں کتنے قسم کے چار, چار, چار پہلی قسم ظالم فاسق ڈاکو حرام کھانے والے چور ٹھگی فرادی راشی یہ اس قسم میں آ جاتی ہے میں نے سوال کیا تین ہزار بندہ تھا میں نے سوال کیا ماں اچھے سر سربراہ کی نشانی کیا ہے چپ تو میں نے کہا ووٹ کیوں دیتے جب تمہیں پتہ ہی نہیں اچھے سربراہ کی اب بزرگوں کے در پر آؤ گے یہ دن المستقیم مستقیم فراقل لگی اب بزرگ فرماتے ہیں سربراہ کو مت ویک لشکری کو ویک سپاہی کو بھی سپاہی اچھا ہے تو سربراہ اچھا ہے سپاہی خراب ہے تو سربراہ سوروں کا سور خراب ہے بجوان ہے عملے کو بھی املا کیونکہ جو صحیح سربراہ ہے بزرگ فرماتے ہیں وہ عوام سے اندھا ہو جاتا ہے عملے کی اصلاح کرتا ہے عملہ عوام کی اصلاح کرتا ہے جس کا عملہ غیر اصلاح شدہ ہو سادر رحمت نے بڑھ کے پوری طرح کی وضاحت کی فرمایا گرگ میرا سب وزیراں موش دربان میں شور ارے سربراہ جب بھیڑیا ہو وزیر کتے ہوتے موج دربان چھوٹے چھوٹے افسر بھی چوہے ہوتے سور سے مثال نہیں دی چوہے سے دی کیونکہ سور جنگل میں رہتا ہے چوہا بے پریشان کر دیتا ہے ہر وقت بندے سور مر جائے چوہا مر جائے لوگ چوہے کہ مرنے پر زیادہ خوش ہوتے ہے تو یہ ہر وقت نا امراد شیطان کی سے پیدا ہے یہ بہت بندے کو زلیل کرتا ہے اینچونی ارکان دولت ملک بھی اب جو لوگ دیکھو بھائی قرآن سے میں بات کر رہا ہوں رواج تو آج ایسا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کسی نے کی تم کر رہے ہو جو ووٹوں کو جائز سمجھتے ہیں وہ بئیمان ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ گئے بیان قرآن نے فرمایا ابو جہل بڑا کافر تھا اور اس کا دعوی کیا تھا اکثر نفرہ یہ قرآن نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا میرے ساتھ بہت بندے ہیں اللہ نے فرمایا قلیل میں نے بات شکور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں اس لیے میرے محبوب سے محبوب نے کثرت کو ابو جہل کثرت کو تسلیم کیا یا سر کلم کر دیے بیاسی جگہ کافروں کے ساتھ انہیں ابو جہل کا سر کلم کیا یا اس کی کسرت کو دیکھا تو ابو جہل کے ساتھ بہت تھے اس لیے ایک بندے نے کہا یا رکھ دعا کرے میرا بندہ بھائی اٹھا ہوا ہے جیت جائے اپنے نے فرمیا میں دعا کرتا ہوں وہ ہار جائے آپ کی کیوں فرمیا جو جیتے گا ظلم کرے گا پکڑا جائے گا جو ہار گیا ظلم سے تو بچ گیا بیٹوا بلا تو آمن والا لشمے والد کسی کی ظلم اور ناجائز مدد مت کرو بے شک پرہیز گاری پر اچھائی پر دوسرے کی مدد کرو حکم ہے نا عشایا سے مدد تو واجب ہے باب بھائی مت مدد کو شرک کہتے مجھے ایک دیوبند نے لکھا اللہ میں تمہارا اللہ کے سوا میں نے کوئی ولی دوست مددگار نہیں میں نے کہا یہ تو بتوں کے لیے ہے کہتا ہے کیوں میں نے اللہ نے فرمائی نو ولی اللہ ہو so. ہو میں تمہارا مددگار ہوں میرے رسول بھی مددگار so. ہے. So. قرآن میں yes. یہ دیوبند کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا کہتے ہیں yes. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتا اللہ ہو رسول ہوا پھر بیٹھا اگنا اللہ ہو رسول oh, میں نے دیا میرے رسول نے دیا میں نے گنی کیا میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا. So. میرے رسول کا غنی کرنا میرا غنی کرنا ہے میرے رسول کا میں دے رہا ہوں دیکھتے نہیں میرا رسول دے رہا ہے یہ yes, قرآن ہے وعدہ می ساخ علیہ السلام کو اللہ نے جمع کیا جسے دیوبند کوئی وعدہ وادی کہتے ہیں روم کو بنی اسرائیل اور وعدہ کیا لیا بھائی مانو وعدہ لیا میرا محبوب آئے لو مین ہی والن نہ ارے میرے محبوب سے ایمان بھی لانا آئے نبیوں میرے محبوب کی مدد بھی کرنا سمجھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ شرک کا وعدہ لے رہا ہے یہ جو کہتے ہیں مدد شیر کا ہے نا قرآن کو سمجھتے نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو غنی کیا اب ہاتم تئی کر بندہ آیا صاحب کو کہتا ہے تمہارے بادشاہ کا پہ ایک تو, تو ایک دروازہ ہے وہ تو ایک دروازے دیتے ہیں ہمارے ہاتھ امکئی کے چار دروازے تھے وہ چاروں سے دیتا تھا سائل لیتا دوسرے سے تیسرے چار آگے صاحبی تھا صاحبی نے بےوقوف ہاتھم کئی جس کو ایک دروازے سے دیتا تھا اسے ضرورت رہ جاتی تھی وہ دوسرے سے آتا تھا تیسرے ہمارا محبوب ایک دروازے دیتا ہے ضرورت ہی نہیں رہتی بندہ کا نہیں ہوتا اگر ناحم اللہ وہی صاحبی دلیل دے رہا ادھر قرآن ہے میرے محبوب نے کا نہیں کیا میرے ماں اب این الیقین پر چار قسم کے بندے ہے تبلیغ ہے بہت سارا ہے حق الحق کو مرون و لو دونوں حق کڑوا ہے چاہے موتی جیسا بھی کیوں نہ بیان آن کر پھر کڑوا دوا میں فائدے ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو وہ سمجھدار پیتا ہے چھوٹے بچے کو کھلاؤ گے تھو تھو کرے گا اس لیے کڑوی باتیں جو ہیں نا وہ جانتا ہے جو اس میں فائدہ ہے عقل مند جب بات اکل ہے وہ بچے کی طرح تھو تھو کرے گا کو کڑوا ہے اس کو فائدے کا پتہ نہیں کڑوے کا پہلی قسم میں نے بتایا ظالم فاصل ڈاکو چور ٹھگی فرادی راشی اس پہلی قسم میں جو اپنا نفع کریں دوسرے کو نقصان پہنچا کر بات سمجھ رہے ہیں یہ حرام ہے دوسرے کو نقصان پہنچاؤ بلاوت زیادہ اپنا نفع کرو دا یہ ڈاکو اس میں ہے چور اس میں ہے فرادی اس میں ہے ٹھگی اس میں ہے ظالم اس میں ہے راشی اس میں ہے بہت بہری قسم ہے کہ ماحول کے دو جو ہوتے ہیں ایک ماحول ہوتا ہے قدرتی دوسرا ماحول ہوتا ہے بناوٹی <تصفح> <تصفح> آج بلندر ہے رات کتنی ویوہار ہے خوش کی بات بات خوش تھی نہ دوسری قسم ہے کلی ایمان والی جو کسی کو نفع نہیں دیتے تو نقصان ہی کسی کو نہیں پہنچا سمجھ رہے ہو نا بات بات میری سمجھ رہے ہو یہ جی جی اچھی قسم فرماتے ہیں کچھ نہ نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان ہی تو کسی کو نہیں دیتے اس قسم کا ختم کرنے کا حکم ہے سحرا سمندر پہاڑ جنگلات یہ قدرتی ماحول ہوتا ہے جہاں بندے رہتے ہیں وہاں بناوتی ماحول ہوتا سمجھدار بندے اچھے ماحول اچھا بندے خراب ماحول خراب ماحول پلیت ہو جاتا بزرگ فرماتے ہیں اس قسم کو جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا اسے نکال دو جتنا یہ قسم بڑھے گی لوگوں کو نقصان کرے گی اپنے نفے لوگ بے سکون ہوں گے سمجھ آ تیسری قسم ہے کاملیمان اہل بسر جو خدا کی مخلوق کو نفع پہنچا نقصان نہیں دیتے ان کا کام ہی نفع پہنچانا ہوتا ہے چوتھی قسم اہل بصیرت مقرب لوگ خود تکلیف اٹھائی خدا کی مخلوق کو نفع اٹھائی راحت دی اپنا نقصان کیا خدا کی مخلوق کو نفع اب تکلیف اٹھائی خدا کی مخلوق کو راحت دی یہ مکرب کروں میں جس طرح حضرت امیر عمر صاحب جا رہے ہیں کو کا بیچارے سارا دن سفر کرتے ہیں رات کو جاتے ہیں تو میں جا کر ان کا پہرہ دوں گا کہ تم سو نیند کرو بادشاہ میں تمہارا پہرہ دے رہا بادشاہ بھی دوسرا آپ نے سنا ہے مجاہد پانی مانگا ماسکی پانی لے گیا گلاس دیا دوسرے مجاہد نے کیا پانی اس نے کہا اس کو دے پانی خود نہیں پیا جان دے رہا ہے اس کو گلاس دینے لگا تیسرے مجاہد نے کیا پانی اس نے کہا اس کو دے وہ گیا شہید ہو گیا تھا وہ دوڑا اس کو دو. وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید جان دے دی ارے بھائی کی آواز سن کر پانی نہیں پیا ایسے بہت جب بندہ جان دے رہا ہوتا ہے دوسرے کی لگی ہوتی ہے نہیں بولو بہت اعلی قسم ہے مقرر اب میں پوچھ رہا ہوں تعید آپ کریں نہ کریں میرا سوال ہے کہ یہودی اربا ڈالر کیوں دیتا ہے سن اکوجا سن اکوجا کراچی میں بندہ مجھے کہنے لگا کہتا ہے ادھر کھوکھا تھا انگریز کا ادھر کھوکھا تھا مسلمان کا انگریز میرے ساتھ کام کرتا تھا ایک جگہ پر تو انگ... مثال مجھے اب یاد نہیں ہے مثال سمجھ لو کہ مسلمان جو چیز تیرہ روپے کی دیتا تھا وہ انگریز چودہ روپے کی دیتا تھا تو انگریز اس سے لیتا تھا اصور دماغ میں نے کہا یار وہ تیرہ روپے کی ملتے ہیں تو روپیہ زیادہ کیوں دیتا ہے اس نے کہا تم ہو بے وہ کوف لے ہم تمہیں سمجھدار کرتے میں نہیں بتاتا لیکن اسے یہ پتہ نہیں جو بتا ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا وہ بھی جلندری فرماتے ہیں اکبر البادی بعد مرنے کے یہ فلسفہ محدود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہمارے نام کا تم کہتے ہو مردہ نہیں چلتا پھرتا پاکستان کی قوم کو دیکھو یہ مردہ ہے چل پھر بھی رہی بتائیں گے تو اتنا کیا اثر ہوگا میں نے ایک دن پکڑ لیا اسے میں نے کہا آج تجھے ختم کرتا ہوں وہ ڈر گیا کہتا ہے قسم اٹھا مسلمانوں کو نہیں بتائے گا میں کہ یہ چیز ملتی ہے بارہ روپئے کی مثال دے رہا ہوں مجھے ہے بھول جو مثال مسلمان تیرہ روپے کی دیتا ہے تم ہمارے دشمن ہم تمہیں ایک روپیہ نفا کیوں دیں اگر میں دو روپے دیتا ہوں دیتا تو اپنے کو ہوں اپنے ہم دیکھو صابن اپنا تبت اپنا سوفی اپنا ہم لیں گے لکس لائف بوائے لپٹن چائے لیں گے بروک یہ دوں کہ یہ سارے لیور برادری کے ہیں انگریزوں کی ہے نہیں بہت بڑی کمپنی ہے سارے اس سے بنتے ہیں چائے بروان لال چائے ہماری اپنی ہے نہیں لے گیا اور وہ جو پیسہ آتا ہے سارا اسرائیل کو دیتے ہیں جان دوں سب تو ان سوروں کو جو ایک روپیہ چیز کے بدلے بھی دیتا وہ ارباں ڈالر سکولوں کے دے رہا ہے رہی ہے نہیں اب ایمان سے کہنا کہو گے تو آپ کی نہیں کہو گے تو حق حق سکولوں سے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے یا کلی ایمان والی بھی دیکھ کے کہو کیوں کوڑ مار رہا ہوں آپ بچے ہیں نہیں دیکھ رہے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے نا کلی ایمان والی نہیں ہے جس کا مارنے کا حکم ہوئے کہ پیدا ہو بنا رہے اور ہمارے بچے بن رہے ہیں <coughs> یہ ہے مشہدہ. سمجھانے کے لیے چلو ذہن میں تو آ جائے لال تفک تفکروں کہ تم فکر والے ہو جاؤ اللہ اللہ کر رہا تھا محمد بھائی صاحب گڑی والے جا رہے تھے پھر وہ مجھے نہ واللہ اللہ کر کر کے سونے یار پہ ملتا مر مر کے اب شوائد قرآن سنو. رسول ہم پڑھتے ہیں آپ نے رسالت کا چالیس سال کی عمر میں اعلان کیا اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا سمجھ لو کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کہ رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو رسول صاحب شریعت وہ اللہ نے فرمایا وہ رسول ہے نہیں صاحب قانون صاحب شریعت قانون میرا رب بناتا رسول بھی نہیں بناتا ایشاد رسول کی معرفت احکام خود بھیجتا ہے چار بڑی کتابیں تو زبور، طوریت انجیل اور فرقان مجید میں احکام نازل ہوئے رسول صاحب کتاب ہوتا ہے صاحب شریعت ہوتا ہے صاحب قانون ہوتا ہے چار حلول رسول بڑی کتابیں لائے داود علیہ السلام زبور لائے موس علیہ السلام طوریت لائے عیصا علیہ السلام انجیل لائے باقی چھوٹے چھوٹے <تصفح> کتابوں سے آحکام بند تین سو تیرہ جو ہے باقی چھوٹے چھوٹے کتابوں سے آحکام جب بھی شریعت قانون کا تبادلہ ہوا اللہ نے رسول بھیجا اور نال ساتھ ہی کتاب دے دی قانون بنا کر شریعت بنا کر یہ ذہن میں آ گئی رسول صاحب اب رسول رسول کا ناصر ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت رسول ہوتا ہے اس کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے قانون آکام بدل جاتے ہیں زبور آئی سارے شعیف منسوخ احکام زبور کے چلنے لگے رسالت حضرت داود علیہ السلام کی ہو گئی آپ سب کے ناصر طوریت آئی زبور منسوخ انجیل آئی طوریت منسوخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ موسی علیہ السلام ہر رسول کے ناصر ہیں فرقان مجید آیا تو ساری کتابیں منسوخ سردار جان سید وسل آپ سب کے ناسک اور سردار ہو گئے سب رسولوں کے تو اللہ نے اپنے محبوب کو اور بھی لکھ کے آخری اس لیے بھیجا کہ میرا محبوب سب کا ناسک ہو میرے محبوب کا ناصر اللہ کی فیرت نے گوارا ہی نہیں اس لیے آخری جا اور حکمتیں بھی ہیں یہ حکمت بھی بڑی ہے اب وہ تو, تو پہلے قرآن فیصلہ کر چکا ہے جو قانون حکم رسول کا چلتا ہے اور بناتا میں اشاعت ایشات نبی نہیں اللہ آ سکتا نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا اب میں یہ شوائد کی آخری بات کروں گا باطل کی سارکوبی کے لیے کہ جس کا کوئی رسول ناسخ نہیں تو سکول والوں نے ناسخ بنایا ہے بریٹش کو وہ بریٹش کا قانون چل رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بریٹش کون تھا یہودی تھا جو ماں پر چڑھ جائے بہن پر چڑھ جائے کتے کھائے سور کھائے چوہے کھائے اپنی منی پی جائے اتنا خبیص اتنا پلیت اور سید الرسول کا تم نے بے مانو ناصر بنایا پھر تم کہتے ہو ہم کافر ہیں اور قانون بھی بریٹش نے بنایا تو سکول والوں کا خدا بھی بریٹش ہو گیا اور رسول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی انہوں نے بریٹش کو مانا ہے سید المرسلین کا سید المرسلین سلین بریٹش ہے سکول والوں کا اس لیے اللہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر کافر خدا ہمارا یہ حدیث بات ہے اس وقت کی, کہ ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا مومن ایک نہیں ہوگا یہ حدیث بات ہے اور نماز کسی کی قبول نہیں ہوگی اس لیے ایمان مانگا کرو روزی بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک نہ مانگو محبت نہ کر نہیں <تصفح> دیتا بہت خطرناک آپ نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر کافر خدا ہمارا ہم کافر نہیں ہیں کافروں کے بھی کافر ہیں کہ بریٹش جو ماں پہ جگ جائے خدا بھی اسے مان رہے ہیں خدا کا خدا بھی اسے اور رسول کا رسول بھی اسے تو بچا ہمارا نے کیا بچایا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بشت, بشت. کوئی بات بندہ اس بات سے انکار کر نہیں سکتا اس لیے محمد ماننا آسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننا مشکل یہ رسول کی شان ہے گفتم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل ارضم اقبال فرمائے جل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تا اقرار کرے نا لرے زویندہ جو میں زبان ہی آدھا پیاں ہیسے دے کہنا کلمہ سونا صلی اقرار باللسان تصدیقم بالقلب قردہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسلام در رکھے تو ایمان بچہ سارا کچھ نہیں لاتا انہیں سکول ہے کچھ نہیں بچایا پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منصوب ہوتی ہے حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت اور ایمان اکٹھے رہے گا جدا ہوتا ہی نہیں بے غیرت پر آپ نے لانت فرمائی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں عورت کو صندوق میں ڈالو تالا لگاؤ پھر بھی ڈرتے رہو اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کو عورتوں کو قاعد قرآن مجید ہے کارنفی بوجھوتے کونہ اے مسلمانوں کو عورتوں گھر ٹکی رہو بہر نہ جاؤ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مسجد نبی میں بیٹھا تھا کوئی کہیں مستورات چادریں منگا کر گھر گئی پھر بہر نہیں نکلی اس آیت کے تحت بات کہتے ہیں پردہ فرض ہے واجب میں کسی کا انکار نہیں اور ہمارا دین فرائض واجبات سنن موقدہ میں عام مومن کو چھٹی نہیں ہے, دین ہمارا جو ہے یہ فرائض واجبات سنن موقع اس لیے یہودی سازش ہے اس نے مہنگائی یا ٹیکس جو ہے نا ٹیکس جرمانے یہ حضرت علی فرماتے ہیں شب رات ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے فاسق فاجر زانی ماں چود بہن چود سود کار لیکن جو ٹیکس جرمانے لگاتے ہیں ان سوروں کی توبہ اس رات بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حقوق الباد ہے جتنا ٹیکس مرضی آئے لگاتے جاؤ ہے اس کی کوئی حد عیاشیاں اڑا رہے ہیں مہنگایاں یہ سور آیا اس نے ہر چیز چار گنا کر دو ضرورت ہے کی چیز ہمارے اسلام میں ہے کہ حاکم ہاں ضرورت ہے عام ہاں باقی چیز جیسے خریدے نفع نہ کرے عوام کو ویسے دے عمر so. بین عبدالعزیز تمہیں بتا رہا ہوں نا فکری تصور دے رہا ہوں غیرت فکر تو ہمیں پتا تو ہو. یوں اندھوں گی طرح اللہ نے فرمایا فراؤں نے جو بات کی نا قوم کو بیوقوب بنا دیا عمر بین عبدالعزیز جب سرکاری کام کرتے تھے دیا بیت المال سے جلاتے تھے <coughs> جب گھر کا کام کرتے تھے دیا اپنی محنت سے جلاتے تھے دیا بادشاہ سور تو نے وی روپئے یونٹ کر دی بجلی چالیس لاکھ دس مربے میں مال لاتا ہے میں دکھا سکتا ہوں نواز کے دس مربے چالیس ہزار مہینے کی بجلی ہے سور کا بچہ تو غریب ہے ہم تو دیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ماتمہ مال انار باب دا <تصفح> <تصفح> خوش اسکول کالج تحصیل تھانے پولیس یہ سارا بل دے رہا غیرت ہم میں نہیں رہی مار دیا ان نے جو ظلم کے خلاف قوم آواز نہ اٹھائے وہ بئیمان ہوتی ہے چار لاکھ جج کی تنخواہ ہے لیٹرین میں بھی اے سی ہے بل دے رہا ہے جو تین سو روپیہ کم ایسی قوم مری ہوئی کہیں ہے باقی دنیا میں ایسی بدماش حکومت بھی دنیا میں نہیں ہے عوام کی دشمن بڑے سور حکمرانہ ہے بڑے دلے بے غیرت مجھے کہتے ہیں سکول والوں کو پیسے کیوں دیتے ہیں کشمیر پرچی بھیجی میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے شوائد تاریخ دیکھو کوئی سور دلی سے دلی حکومت مجھے ایسی دکھاؤ بہن چوت ماچو دلی بغیر جنگ کے دوسرے مجھ کی فوج کو اپنے ملک کے اندر اڈے دیے ہوں یا رہنے کی اجازت ہے۔ پڑھو تاریخ کوئی دلی حکومت دکھا دو حضرت آدم سے لے کر بتیس اڈے ہیں پھر سور سے سور حکمران آئے بخت نصر چنگیز خان ظالم رہے کوئی سور حکومت ایسی دکھاؤ اپنی قوم کو خود تو مارتے رہے ہیں بخت نصر چنگیز خان کوئی سور حکومت ایسی دکھاؤ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہے کوئی آتی ہے نظر تو اس لیے پیسے سکولوں سے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ایسے سور اس لیے وہ پیسے دیتا ہے بجلی کا بل بیس روپئے سور کا بچے بل تو سرکاری بجلی دو دیکھو بجلی کا پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے کہتا ہے ایک بندہ عورتیں باہر رہے نا فوجیوں کی ٹی وی چلی رہتی ہے بلّہ بھی رہتے ہیں بل دیتے نہیں کیوں سور کے بچے تمہارا بل ہم کیوں دے بے غیر تو ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب عورتیں بھی کما رہی ہیں مد کما رہی ہیں عورتیں ٹیکسی چل رہی ہیں یہ سور حکمت ارے بھائی جو آپ دلہ ہو وہ قوم کی عزت کو کیا دیکھے بادشاہ نے کہا ایک دلہ تلاش کر لیا تین وہ گیا ایک بندہ لے کے جا رہا تھا گھی وہ کہاں لے کے جا رہا ہے اگر میری بیٹی نکل گئی ہے اس کو گھی دینے جا رہا ہوں اس نے کہا ایک دلہ تو ہاتھ آگیا وزیر نے پکڑ لیا بادشاہ کے پاس لے گیا ڈلہ مل گیا اس نے کہا میں نے تو کہا تین ہوں وہاں کہ تین پورے ہیں کیوں ایک تو ہے ایک ایک اگر تو میں دلے دل نہ ہوتا یہ نہ ہوتا <تصفيق> ارے وہ تو گھی لینے والا دلہ تھا نواز کی بیٹی کو فوجی چودتا رہا ہے پھر نکال گیا آپ اسے سن سنا ہے اب اسے ساتھ کوٹھی بنا دی یہ ہماری عزت کا کیا خیال جن کو اپن اب قرآن سے منافع یہ سکول والے منافع ہیں منافق در کے منار منافق سخت جہنم میں ہوتا ہے کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ کافر کام دار بحر ایک اور مومن کا اندر بہری ایک منافق کام دار بحر ایک نہیں ہوتا یہ تو آپ کو پتا ہے نا منافع کام دار بحر یہ باہر تو تم نے سورو علم علم لکھا ہے دیواریں کالی کا کر رکھیے پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے تو بھائی یہ علم ہے تو پٹواری تھاندار ڈی سی سارے عالم ہے شگردوں کو کہ بندے کے بیٹے بنو یا سورو اس کو علم نہ کہو بزر فرماتے ہیں باہر لکھا یا نور اندر بنتے ہیں سوروں کے سور پرزے خراب ہیں فیکٹری اچھی ہے یہ تو بےمان بھی پردہ خراب بنا اس فیکٹری کو کون اچھا گائے گا میں پوچھتا ہوں سپاہی یہ پھر آنا پٹواری چوہا جان کے پوچھتا ہوں پھر سگول وہ نام خراب ہیں فیکٹری اچھی ہے میں نے کہا پاکستان کے جو حکمران ہیں سور ہیں مجھے ایک ریلیور کا افسر کہتے ہیں صرف سور ہے سوروں کے سور ہیں میں نے کہا کیوں کہ سور خزانے جو خالی ہیں تیرا عملہ کھا رہا ہے تو ڈینڈ کی طرح عوام پر پڑ گیا آ کر چار چار گنے منافق تو نے زرداری کے خلاف جلوس نکالا تھا اور لوگوں کو تو نے تاثر دیا تھا میں نے مہنگائی کے خلاف نکال رہا ہوں تو تو نے چار گنا مہنگائی کر دی یہ جی پیپل پارٹی ہے وہ کفر میں ہے یہ ظالم اور منافق ہے منافق منافع رحمت نے فرمایا کفر سے حکومت چلتی ہے ظلم سے نہیں چلتی گیارہ <toss> <toss> <toss> سو روپے گندم لی کوئی بولتا ہے گیارہ سو روپئے گندم لی آٹا نک میدا نکالا سوجی نکالی تو پانچ سو روپے دے وہ آٹا تجھے بارے اٹھارہ سو روپئے آٹا کوئی سور حکومت دکھاؤ حضرت آدم سے لے کر جس نے عوام کے خون اتنا چوسا اٹھارہ سو روپے اٹھا کر دیا بولتی ہے شیر شیر شیر وہ ہوتے ہیں جو دند نہ پھرے شیر وہ ہوتے ہیں جن کا کسی پر روپ نہ ہو یہ گدڑ ہیں بہن چود امریکہ کا میں کہتا ہوں سڑکت تبلیغ میں قتلا مولمبیا گیرے حق میرے نبی تبلیغ کرتے تھے قتل ہو جاتے تھے ہمارا بھی یہی حال ہوگا ہم تقریر تقریبی تبلیغ کر رہے میں کہا کیسے ریلوے کا انجن جو ہے نا ریلوے کے ان کے مبلحل درموں کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں یعنی ایک انجن میں کئی درم جاتے ہیں یہ سور کاغذوں میں کرتے رہیں انجنوں میں نہیں کیا سیرپ کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا آئے سی ہم پر ٹیکس رکھے خزانے کھا ان سے پوچھا سورو اسی ارب کے اور منگا لیے چکوال کا فوجی میرا مرید ہے بریگیڈیئر کے ساتھ وہ کہتا ہے کالونی گر گئی کیا, کیا بتا کیسے سور ہمیں ملے ہیں گناہوں کی شامل اس نے وہ بنوائی اس رنگ میں ساری نیا شو کر دیا نیوے لاکھ لگایا چھتری کروڑ ان سوروں سے وصول کیا تیرا میرا پیسہ تھا نا چھتری کروڑ دے رہا بھی سکتی ہے. اصل ہے کمانا پیدا کرنا اب میں معیشت بتا کر آپ کو سوال یہ سکول سور سکول والے سور ہیں پر دین ہے نہ دنیا معیشت نہیں ہے اب غور تو سنو تو معیشت سمجھ یار لا لہ کم تھا میں فکر تو آ جائے صحیح بات رہن میں تو آ جائے اصلیت حقیقت تو کھل جائے آنکھ تو کھل جائے حق باطل کی پہچان تو کر لو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کو فتح فرمایا کافر بادشاہ فرمایا اس کو قتل کر دو یہ کلمہ پر اس نے کہا نہیں پڑتا حکم فرمایا قتل کر دو اس نے عرض کی امیر المومنین میں مجھے پانی تو پینے دو فرمایا اس کو پانی دے دو اس نے کہا پانی سٹی گاڑی لوگوں میں نہیں اس بہت ہے یار کون سی باتیں سن یہ امانت ہے یہ باتیں امانت ہے پکڑے جائے گی امانت یہ ہے جو سور کہتے ہیں امانت یہ ہے جو میں دے رہا ہوں آپ نے فرمایا پی لے پانی عرض کی جب تک یہ پانی نہ پی مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ کریں آپ نے فرمایا میں سے پی جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کروں گا اس نے پانی نیچے ڈول دیا امیر المومنین میں نے پانی نہیں پیا اپنے وعدہ کہ آپ نے وعدہ کیا اب مجھے قتل نہیں کرنا آپ حیران رہ گئے کافر ہو کر پھر میں تم مسلمان کے ساتھ رکھو شاید یہ مسلمان ہو جائے مسلمان ہو یہ میں بہت اپنی جان کی بازی لگا کر یہ باتیں تمہیں سنا رہا ہوں اور ہم سنا ہی رہے ہیں ہر جگہ تو مسلمان ہو گیا پھر جا بادشاہ کر اس نے یاد کی میں بادشاہ نہیں کرتا مجھے کوئی زمین دے دو عراق میں بنجر میں کاش کر کے رو گا پھر ایک مربع دے دو چلو بادشاہ تھا گائے تو ایک مرلہ بنجر نہیں تھا لوگ خوشحال تھے امام یوسف گدا نے تعریف کی ہے اس نے کہا آؤ امیر المومنین ملک کی ترقی کا سبب معاشی اور کاشتکاری ہے میں نے ملک کو زرخیز بنا ایک مرلہ بنجر نہیں رہنے دیا اگر ایک مرلہ بنجر ہوا قیامت کے دن تیرا ہاتھ مبارک پکڑوں گا امیر عمر صاحب کو کہہ رہا ہے اور آپ نے اسے گرفت کی پھر ٹھیک اب تم دیکھو رائی وینڈ سے میرے ساتھ چلو بارٹار تک ہو سکوں میں میں لاکھوں مربے اسرائیل یونیسیف کمپنیاں جو امریکہ باہر کی ہیں زمینیں لے لے کر بنجر کیے جا رہے ہیں گھاس نہیں ملتا کا گھاس دور سے آتا ہے سبزی نہیں ملتی ہر شہر کے ساتھ ہاؤسنگ سکیم ہے شباز سور نے کلا لے کھودے دو سو بیگھے میں کلب بنایا بتری ارب روپیہ لگایا پہاڑ بنایا کاش کار کو, آپ کو دیکھ رہے ہیں مار رہے ہیں اگل سال بارش ہوئی ہمدانا کھائے ان نے مار دیا دو دو لاکھ بل میٹر کاٹ گئے سوکھ رہی ہیں یہ سور کاشتکار کے دشمن ہیں ان سکول والے سوروں کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے معیشت تباہ ہے صرف ایوب خان آیا تھا ایک تو اس نے مادشاہ ایسا لگایا آپ نے میرا 10 سال سے 10 ہزار دینہ تھا در پر پہنچائے میری بھینس پر ہم نے ایسے ایسے ڈاکوں چوروں سے مال رسلے دیکھا گھر پر ہاتھ ہی باندھا اس نے انصاف کیا تھا یہ سکول والے سوروں نے اسے کتہ کا ہوا اتر گیا یہ ایسے سور ہے ایسے بادشاہ کو اتار دیا ہر کسان کو بیل کے پیسے مفت ملے مجھے بھی ملے تھے بلا سور خات کاشتکاری ٹیوب ویل لگا گیا ہے جنوب میں دیکھیں جا کے دیکھیں لاکھوں ٹیوب ویل بڑے لگے ہوئے ہیں یہ سور بیچ کر کھا گئے وہ ٹیوبیل چنی گوڑ سے لے کر کھانپوٹ تک سو کلومیٹر میں سیم تھا خیر وہ ٹیوب ویل اب کھڑے ہیں اس نے نہر کدوائی ٹیوبیل لگائے سیم اکھڑ گئی ارب لاکھوں مربع زمین کاشت پر آ گئی سوائے ایوب کے کوئی سور کاشت یہ تو کاشتکار کے دشمن ہے. پانچ عمر بن عبد العزیز نے کچا کمرہ پانچ مرلے میں سرکاری زمین اور اپنی زمینوں میں غریبوں کو مکان بنا دیے شادر کے ساتھ کے گنجے نواد نے پانچ بیگے میں پارک بنائی چوی ارب روپیہ لگایا بوٹیاں یہ چوراسی ارب کی بوٹیاں اب لگوائی ہیں اس نے شباد نے یہ تو بوٹیاں لگوا رہا ہے کاشتکار کو سور کچھ نہیں دیتا کاشتکاری کے دشمن ہے نہ آہل ہے ہوئے تو لوہار کا مین ہے کیا ہے تو ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری وہ ماسٹر تو معیشت پڑھاتا ہے تیرے شگرد بتاتے ہیں وہ خود محروم ہے تو کیوں بہمان معیشت تعلوم پڑھاتا ہے شگرد تیرے سے تو معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے نہ دین ہے نہ دنیا دین کے پیچھے دنیا ہے معیشت ہماری تباہ کھا پی رہے ہمارے ساتھ تیل بیچنے والے بیٹھے ہیں فوج سرکاری گڈیاں ساری سستا تیل بیچ جاتی ہیں وہاں سے بھرا لاتی ہیں کانے بنا سا بتاؤں سور امام پر پڑ گیا عملے کو چھٹی ہے کھاؤ جس طرح مرضی ہے کھاؤ نہ اہم لوگ عذاب ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں نواز آ شباز آ گئے قوم پیتے عذاب آ ٹیکس اور جمانے دیے اور کیا دیا ہے مہنگائی دی اور کیا دیا ہے اس کا نے کون سا بہبود بیگھا بیگھا دس دس لاکھ مرلے کی زمین چکر بیگے سے بھی زیادہ غریب مکان کے لیے بوٹیاں روپ روپئے کی لا کر زمینیں بنجر کر رہے پارک بنائی ہے پانچ بیگے میں اوپر لکھا ہے ہم تمہارے خواب پورے کریں گے میں نے خود پڑھتا ہوں وہ نہ مراد غریبوں کو دے یا کوئی کاشتکاری کرا دے بے ایمان تو پار کام کھائیں گے ایسے نہ اہل لوگ یہ سکول والے تعلیم والے سونا نہ دین نہ دنیا لوگ ٹیکسی چلا کر روزی کھا اور تک چلا کر روزی کھا رہے یہ بےمان عیاشیاں اڑا رہے کفرمباد سے لے کر کراچی تک 10 دس فٹ تیس تیس ادھر چوکازم بنایا باہول کو تین بیگھے زمین دے دی لوگ مکان کے لیے ترس رہے زمینوں کو الٹا بنجر کیے جا رہے ہیں کاشتکار کے دشمن ہیں میں نے پروفیسر سے پوچھا وہ میں نے کہا درامداد برامداد میں کون سے ملک ترقی کرتے ہیں ایسے کا تو تو بائیمان جب تجھے پتہ نہیں تیرے شگدوں کو کہ کو ترقی کریں دے جائیں برآمداد زیادہ ہوئے باہر زیادی چیزیں بھیجے براہ جو باہر سے منگائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں دلائی. پھر نقد منگائے پیسہ باہر نکل جاتا ہے اب پوچھو ماسٹر پروفیسر سے تو سوال کرو تو دنیا کا استاد کہہ ہے درام داد نقد دوسرا ادھار تیسرا سود درام داد کرے گور سے سننا ذرے مبادلہ چیز سے چیز منگائے سمجھ رہے ہو نا yes. وہ ملک ترقی کرتے ہیں. ان سوروں کی برآمداد برآمداد oh. نقل کرا کرا قوم پر دن ب دن جو ہے ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں oh. سور ٹیکس so. سور کی <coughs> تو کوئی اندازہ ٹیکس کا کوئی اندازہ ہے <coughs> جتنے <ہی> ہوگا <coughs> <coughs> پھر ان کی ماں چوکی پڑی ہے ان کی توبہ بھی نہیں ہے حضرت امیر عمر صاحب <coughs> حکومت کا لاشا پاک صاحبی ہوگا آیا رکھا تھا ایک بندہ نے کہا متوفی اگر تو ٹیکس نہیں لگاتا تھا جرمانہ نہیں لگاتا تھا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں ورنہ نہیں سوال. حضرت امیر عمر سے پوچھا گیا یہ کون ہے آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام سوال. فرمایا ٹیکس جرمانہ حقوق والی ہے اس کی توبہ نہیں ہے اسلام میں کوئی ٹیکس جرمانہ مالی سزا نہیں ہے یہ سور کے بچے سارا دن قوم کا چوس رہے ہیں پھر ان کی ماں چوتی رکھے یہ تو آیا اس نے تو بابا ٹیکس اتنا لگائے جرمانے بے انداز آ گئے ٹیکس بے حساب آ گئے زرداری عمران دونوں ہی ہو جانا جب ہی نہیں ہے جن کو خدائی معافی نہیں دیتا ایسے ظلم ہے یہ ٹیکس جرمانہ اس کی کون دعا جب خضر علیہ السلام دعا نہیں مانگتے ہم کون ہیں یہ تو عذاب ہے خضر علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں جو اگر تو ٹیکس جرمانہ نہیں لگاتا تو پھر تیرے لیے دعا کرتا ہوں نہ لگاتا تھا اے متوفی حضرت امیر عمر سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آپ نہیں جانتے کون ہے وہ نہیں دعا کر رہے ہیں ان سوروں کے خلاف یہ سونا عذاب آئے گا دیکھنا یہ وہ ساد رحمت نے فرمایا کفر میں حکومت چلتی ہے ظلم میں نہیں چلتی اب قرآن سے منافق کہوں قرآن کو تو وہ تو تھا مشاہدہ اب شواہد بھی سن لو وہ جو بس یہ کہہ رہا ہے نہ اللہ فرما رہا ہے بشر المنافکین اب سکول والوں بشر المنافقین محبوب یا سورت میں محبوب جو حاکم قرآن کے سوا اپنے حکم چلاتے ہیں وہی وہ کافر ہیں نص ہے اب جو ان سکول والوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ تو خود کافر ہے نس کا منکر ہے بشر المنافقین محبوب منافقوں کو میرے عذاب دردناک کی خوشخبری دے دے یا یار منافق کون ہے اللہ خزون القافرین الیام اندون المومنین محبوب منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے یہ کہتے ہیں کھلا لیں گے اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب مجھے شکایت لگائے گا کال اور رسول یار قرآن مہاجورا یار گلامین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے آ یہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ان سے ملتا ہے عزت بھی ان سے حکومت انزت علی اللہ جمیہ محبوب عزت کا مالک تو میں ہوں اب آپ کو عزت بتاؤں ایوب کو کتا کہا گیا اس کی ماں کو گالی دے رہے ہیں دیہات میں جاؤ ایک عورت عورت سے پوچھ رہی ہے گیس کیوں بند ہے میں خود ایمان سے نے سنا وہ کہتی ہے نواز کتی کے بیٹے نے بند کیا تیری ماں کو کتی کہہ رہے ہیں تو اس کسی پر بیٹھا ہے نالی صاف کر لیں مری ماں کو کتّی تو ایمان سے گالی ماں کی دے ملتان میں جا رہا ہوں بندہ بندے سے پوچھ رہے یقین کرو کہ پٹرول کیوں بند ہو گیا اس نے کہا نواز کی ماں نس سلمانوں یقین کرو <سلام> وہ غیرت مند تھا کتا <سلام> کہا دوسرے دن یہ دلے غیرت تیری ماں کو وہ گالی دے اب میں سناؤں تو آپ کو دیہات میں گیا شہر تھا وہ تو آپس میں وہ ایک شہر سنا رہا ہے دوسرے کو دو بندے کھڑے تھے وہ کہتا ہے نواز کی ماں کو چودے گھوڑا ایک نہ ہو جوڑا میں نے پوچھا یہ گالی کیوں دیتا ہے میں پوچھوں میں نے کہا تو نے یہ گالی کیوں دی کہتا ہے بزرگ پانچ ہزار تنخواہ ہے اور پانچ ہزار بل ہے کھائیں hmm. کہاں سے hmm. عزت hmm. عزت, hmm. عزت علی اللہ جمیہ محبوب ساری عزت کا مالک تو میں ہوں yes. یہ کرسی کو عزت کرسی میں عزت نہیں ہے فراؤن کو چار سو سال بعد ہی ملی سر میں درد نہیں پڑا اور کیا بس ان کی ہے وہ کہتے رہے تو خدا نہیں ہے تو فراؤن ہے yes. بلی اسرائیل بچے ستر ہزار زبا ہو گئے یار ہم تو دس سال بیٹھ جائیں ہم کہیں گے اترتے نہیں خدا ہیں ایمان سے پانچ سال بیٹھتے ہیں ہی نہیں کوئی خوف نفس مارا کم اتر فراؤنس ہمارا نفس راؤن سے کم نہیں ہے اس کو طاقت ہے ہمیں طاقت نہیں ہے ان کو چار سو سال بادشاہ مل جائے تو یہ خدا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو پانچ سال والے کہتے ہیں کہ گنجا بنیا بادشاہ آ کے کتنے ہے خدا ماں کو آ کے مٹھی برد پیو کو سیر تباہ یہ سونا عذاب الہی ہے کوئی حاکم نہیں بائی مان لاکھوں اس نے گاڑیاں دے رہا ہے کشتوں پر دنیا کا بڑا پیسہ ہے پیسے جو لیے تھے نا کاج اتارو ملک سنوارو وہ بزرگ فرض آتا ہے زمین خریدو محل اسارو دس مرغوں میں اس میں محلات ہیں اس گنجے کے سارا پیسہ وہاں لگا رکھا ہے کام کو لوٹ رہا ہے بجلی مہنگی ہر چیز چار گنا کر دی زردار منافق زردار تو زرداری کے خلاف جلوس نکال رہا تھا اگر مہنگائی کے خلاف نکالا تھا منافق تو اب تیری منافقت آ گئی قوم کو کہا مہنگائی کی طرف تو تو چار گنا مہنگائی زیادہ کر دی قوم پر اللہ تبارک سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نجات دے ہماری غیرت کو برقرار رکھے پھر یہ سور اب اللہ نے فرمایا ان تم کو کم تسوہم وہ ان تو سب کم سیاح تھی اے مسلمانو تمہاری خوشی ان کا دکھ اور تمہاری تکلیف کافروں کی خوشی ہے یا قرآن ہے پولیو کے قطرے پہ آ رہے ہیں بھائی مانو ڈاکٹر نے لکھا ہے خاص انٹرنیٹ سے ہم نے عالمی دارا اس نے کہا کوئی یہ پولیو کے قطرے نہیں یہ کینسر اور بانجپن کے قطرے ہیں مجھے انٹرنیٹ میرا مرید لے آیا اور مسلمانوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں. اس نے مجھے دکھایا بندر تنگے ہوئے ہیں ان کے خسرو میں ہو کیا کینسر کینسر نکال کر پولیو کے قطرے میں ڈال رہے ہیں اس نے کہا بھانجپن اور یہ اسرائیل میں کیوں نہیں پلائے جاتے بہت دلیلیں دی ہیں اس نے کہا سوڈان میں فیکٹری کم کی تھی اس نے سوڈان والوں نے عراق کے بچوں کے لیے امریکہ نے بم مار کر تباہ کر دیا وہ بچے نہیں تھے اٹھارہ لاکھ بچہ لکھا یہ بھانج پر کینسر کے قطرے پھر مسلمان یقین کر اللہ نے فرمایا تمہاری بیماریاں ان کی خوشی ہیں بیئر کمپنی کا ڈاکٹر کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں بندر لایا حقیقت میں میں نے مسلمانوں میں کینسر پھیلایا وہ اپنے کھڑی ہیں وہ کہتی ہیں اچھا پولو کے ذریعے آپ کینسر پھیلا رہے ہیں وہ کہتا ہے ہاں ایمان سے میں مسجد میں عورتیں انگریز سوری ناچ رہے ہیں یہ قرآن مجید کی حکانیت من منستک میں اللہ کو نو کہ وجہ کسور کو ماری میں بیماری کو پہلے علاج کرنا حرام ہے اور ان لکھے عالمی دارہ محکمہ سیت میرے کو کاغذ لاتے انٹرنیٹ عالمی دارا محکمہ کی گنتی کے مطابق چھ سو مریض ہیں دنیا میں پولیو کے چھ سو یہ تو عام ہی نہیں مر جبکہ شوگر ایڈ دل دے دورے ٹی بی اس کی دوائیاں مہنگیا کیا جا رہا ہے اور ہمارے اسلام میں بیماری سے پہلے علاج کرنا حرام ہے لوگ کہتے ہیں نا دوا سنت ہے کہتے ہیں نا جی. کہ مولہ وغیرہ جی. آپ بھی اسی طرح سنا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اک میں ایک حکیم گیا یا رسول اللہ قربان جاواں مہینہ بیٹھا رہا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کوئی نہیں آیا آپ نے فرمایا حکیم یہاں سے چلا جا لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں بیمار نہیں ہو سکتا علاج تو تھا سنت انہوں نے سنت علاج تھا انہوں نے علاج کو سنت بنا دیا یہ وبائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے دینی گنا آم ہو جائیں گے وبائی اتریں گی یہ وبائی ہے یار ایک بندہ اچھا ٹوٹ ٹاپ کچھ رشا مو گئے کہتا ہے ذرا صاحب دعا مانگو میں کیوں میں نے کہا تو چم گا بولا تجھے کیا ہے کہتا ہے ذرا صاحب میں موت کے دن گانا ہوں میں نے کہا کس طرح کہ میرے دماغ میں رسولی ہے ڈاکٹر کر رہے تھے آپریشن کرائے گا مار جائے جتنی جد جیتا ہے جی لے سنا تھا یہ دماغ میں رسولی پتھر ہماری دل کے دورے پتوں میں پتھریاں گردوں میں پتھریاں کینسر شوگر ایڈ یہ وبئی بہتر لاکھ مربع حضرت امیر عمر صاحب کی بادشاہی تھی لکھتے ہیں ایک ہسپتال نہیں تھی اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایک تو رات گھر گئے کرو یہ پرفیتن صدی ہے قتل و غرت کی گھر گائے کرو اول باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پار کے گائے کرو اس کے فائدے مانی بتاتا بہت فائدے شیطان کے نو بیٹے ہیں گھروں میں رہتا ہے مرد بیوی اس کر بتا ہی دوں ایک تو بتا دوں تھکا بیٹھو ایک بندہ تھا بیوی اس سے لڑتی تھی جھگڑا ہاں ہو گیا اپنے پیر کے پاس آپ نے یہی وظیفہ بتایا وہ مہینہ کچھ کرتا رہا بھول جائے کرتے کیا بیوی قدموں میں گر پی بڑی محبت کی یہ آپ, کے پاس. آپ نے فرمائے شیطان نکل گیا فرشتہ آگیا جکتا عمال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے ہم کہتے ہیں عمال نہ بدلیں پیر ہمارے پیر خرقلت کام کرے گا خود جوتے کھائے گا جو کامل لوگ تھے مریدوں کے عمال بدلنے کی دعا کرتے تھے حالات خود بخود بدل جاتے سواب تھے سواب دوسرا رات کو سویا کرو یا رب العالمین میں اپنے آپ اپنے گھر والے خاندان مال رزق پیسہ جہاں ہر شہ تیری امان میں دیتا ہوں سائیکل موٹر پر پھر سواری پر چڑھو اللہ کی امان مانگ کے بیٹھو میں اپنے آپ کو اپنے پیسے انشاءاللہ حادثہ نہیں ہوگا ڈاکہ موٹر سائیکل پر بیٹھو یہ جو بات ہے وہ بات ہے آپ رکھیں گے اپنا فائدہ ہے یہ تو مادی ہیں ہمارا ایک گرد ہے وہ کہتے ہیں میں پندرہ منٹ پہلے یہی امان مانگ بیٹھا سے لگی جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا وہ ادواد ہو گیا مجھے چوٹ آئی تو, <خلاح> دعا اللہ تعالی تو اسلام رکھے تو ایمان <تصفيق> امیش آمیش سارے مواد کو بخش <تصفيق> العالمین بالعالمین کو ہدایت اسلام بڑی نعمت اسلام اور ایمان جیسی نعمت کوئی ہے نہیں اللہ تبارک اسلام پر رکھے ایمان جو حاضرین مقصد جو کفر ہے غلبہ فطر اللہ <سؤال> تعالیٰ فرماتا ہے ڈاکٹر اصر حاضر ہے مطلب کلما تیری روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا بھروسہ کرو میرا حکم مانو روزی کے لیے قرآن مجید ہے آسمان کے دروازے کھول دوں گا من سلوا اتر رہا تھا ہم بھوکھے مر جائیں گے انگریز کی خدمت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں جب اس کو مانیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے السلام بات نہیں